آہ، وہ بس بہت لمبا مسئلہ ہے خصوصاً ڈان پڑھنے والے وہ تو پڑھتے ہی باتھ روم میں اطمینان سے ایک کہتے نا کہ ایک تیر سے دو شکار کریں کہ بھائی جب بیٹھتے ہیں آدھا یا 15 میں تو ضائع کیوں کی جائیں اللہ اس کے رسول کا نام ہی نہیں بلکہ جو حروف تحجی ہیں اردو کے ان کا بھی احترام جائے احترام کرنا چاہیے اسی لیے کہ جو حروف تحجی ہیں انہی کا مجموعہ تو قرآن مجید حمید جیسے اخبار خریدتے آپ سوردی میں بیچ دیتے ہیں حالانکہ اخبار پہ اوپر ٹائٹل پر قرانی آیت کا ترجمہ اور اس آیت کے ترجمے کو ہم نے تو ان سے مذاکرات بھی کی منع کیا کہ آپ یہ نہ لکھیں کہ لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے لیکن وہ لکھ کے نیچے لائن لکھ دیتے ہیں کہ بھائی قرآن حدی اس لیے لکھی جاتی ہے کہ آپ اس کو پڑھیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں اور اس کا ادب اور احترام بھی کریں یہ بھی بلکہ مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کا ایک کہ یہ بھی سبب کہ آپ ہر جگہ دیکھیے آپ کے بڑی بڑی چیزیں آپ کو غلیظ چیزوں میں نظر آئیں گی اخبارات تو آپ کو نظر آئیں گے ایک تو اللہ کا نیک بندہ ہے جس کا نام محمد قاسم جس کو میں جانتا ہوں جو ہمارے یہاں میمن مسجد مسلم الدین گارڈن کا پڑوسی اس نے ایک ادارہ کھولا جس کا ماں الفرقان رکھا سا اس کا کام یہی کہ اپنے ملازمین ہیں اس کا اپنا ٹرک ہے ساری ردی اور یہ چیزیں جمع کر کے اور رنچوڑ لائن میں اس کو کراچی بلدیا نے ایک بہت بڑا اپنا کیا کہتے ہیں ایک جگہ بھی دی جہاں وہ جمع ہوتے جمع ہونے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نٹی جٹی وغیرہ میں جب ڈالتے ہیں کوئی کاغذات وہ بہ کر کے کنارے تک آ جاتے ہیں یہ بھی ایک بےعد بھی تو اس کو کیا کرتے ہیں کہ بوریوں میں بند کرتے ہیں بوریوں بند کر کے بوری میں پتھر رکھتے ہیں اور کراچی پورٹ ٹرسٹ نے ایک اسپیشل جہاز دیا ہوا ہے 15 دن یا مہینے ساری بوریاں اس پر لاد کر اور سمندر میں پچیس تیس میل اندر جا کر اس کو گراتے ہیں تاکہ وہ پتھر کی وزن کی وجہ سے اندر بیٹھ جائے اور اس پر مٹی آ جائے اب یہ اتنا بڑا کام ہے کراچی میں کہ یہ ایک دو لوگ تو اس کے لیے کافی نہیں حالانکہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہوا یہ بھی جو آپ دیکھتے ہیں یا رکھے ہوئے یہ سب بل آخر ادھر ہو کر کے وہیں جاتے ہیں تو ہر چیز وہ جس میں حروف ہو تحجی اس کا احترام کرنا یہاں تک کہ اگر کپڑے وغیرہ پر بھی کوئی لکھا ہو تو ہمارے علماء نے اس کپڑے کو بھی نا جائز لکھا ہوا نہیں ہونا چاہیے بلکہ دسترخان پر دیکھا آپ نے لکھا ہوتا خوش آمدید یا کچھ شیر اور اشاع علماء نے ایسے دسترخان پر کھانے سے منع کیا گاؤں تکیہ یہ اس پہ لکھا ہوتا خوش آمدید اس سے ٹیک لگانے کو علماء نے منع کیا کہ جو حروف ہیں تحجی ان کا ادب بھی ہم مسلمانوں پر اس لیے واجب ہے کہ انہی حروف ہی سے پورا قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ لکھا گیا اس لیے ان کا احترام کرنا چاہیے اور کوئی صاحب